نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہم الدین اما بعد حسب معمول آج حدیث کی مشہور و معروف کتاب جو احکام سے متعلق ہے یعنی بلوغ المرام کا درس ہونے جا رہا ہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبالعالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي حريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أهدد في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه, بجناحه, بجناحه الذي فيه الداء نمبر حديث نمبر كاوان حديث نمبر باراء پانی سے متعلق حدیثیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج اسی سے متعلق حدیثیں پڑھی جائیں گی اور کتاب العوانی یا کتاب العانیہ کی بھی کتابیں کی حدیثیں پڑھی جائیں گی ابھی جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی حدیث نمبر بارہ پیج نمبر 51 ففٹی اور 52 پر یہ حدیث ہے حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ابحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازا وقات احد کم فلی مس ہو ثم ملین فل آخری شفاح الباری وابو داود و زاد و الذي فی ال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پینے والی چیز میں مکھی پڑ جائے واقع ہو جائے یعنی مشروب شراب سے مراد مشروب ہے جب پڑ جائے مکھی تم میں سے کسی کی کے مشروب میں پینے والی چیز میں پانی میں فل یا مس ہو تو کیا کرے آدمی اس کو ڈبو دے اس میں فمل انزار ہو پھر نکال کر کے پھینکے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بڑی حکمت بیان فرمائی ہے عام طور سے اگر ان لوگوں کے سامنے یا عام لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی جائے کہ مکھی پڑ جائے تو اسے ڈبو کر کے باہر نکال کر پھینکنا ہے تو ذرا برا محسوس کریں گے کہ مکھی کو جتنی جلدی ہو سکے اٹھا کر کے اس کو باہر پھینک دینا چاہیے کہ اسے ڈبکی دے, دے اس میں اور اس کے بعد پھینکیں دیکھیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اسے اسے اس میں ڈبو دو ڈبکی دو دے دو اور پھر اسے نکال کر کے پھینکو کیوں? حکمت کیا ہے اس میں اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے دا مانے کیا ہوتا ہے دا ان مانے بیماری اور دبا مانے دوا مشہور ہے تو دا اور دوا بالکل قریب قریب ہے اس لیے آپ لوگ یہ لفظ یاد رکھیں ایک مشہور ہے ایک مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ, دا ان اللہ, انزل اللہ, لہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں نازل فرمائی مگر اس کے لیے شفا بھی نازل فرمائی تو جتنی بھی بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں ہر بیماری کی دوا بھی اللہ تبارک و تعالی نے علاج بھی اتارا یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر اور طبیب اور اطبا جو ہے ہاں اس بیماری کا علاج نہ تلاش کر سکے جیسے بہت ساری بیماری آج کینسر وغیرہ ہے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے علاج فرمایا ہے نازل فرمایا ہے ابھی ایک انسانی عقل انسانی معلومات وہاں تک نہ پہنچ سکی ابھی تک نہیں پہنچ سکی تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإنَّ فِي أحاد فی فِي جنا جَنَاحِهِ ہی فی عہد جنا اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے وفل آخری شفا اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے کیا مطلب ایک پر میں بیماری دوسرے پر میں شفا دوسری حدیث میں ہے دوسری حدیث میں ہے کہ مکھی جب پانی میں یا کھانے میں کسی بھی سائل چیز میں گرتی ہے لکوڈ چیز میں تو اس کی عادت ہے کہ اپنے بیماری والے پر کو پہلے ہے اور جس پر میں شفا ہوتی ہے اس کو وہ بچائے رکھتی ہے اب دیکھیے بہت سارے لوگ مطلب اس کو برا محسوس کرتے ہیں لیکن مکھی جب گرتی ہے پانی میں تو تقریباً اس کا سب کچھ ڈوب جاتا ہے یعنی پاؤں اس کے ڈوب جاتے ہیں جس میں کا آدھا حصہ ڈوب جاتا ہے ایک بایا بایاں بایاں پر جو ہے اس کا ڈوب جاتا ہے ایک پر کو وہ بچا کے رکھتی اوپر اٹھائے رکھتی ہے آپ کبھی غور کریں ہاں غور کریں پھر سے آپ غور کر لیں گے دوبارہ اس کو غور کریں کہ ایک پر کو وہ بچائے رکھتی ہے تو اب ایک پر جو بچا ہے اس کو ڈوبو دینے میں کیا حرض ہے جس میں کہ حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابو داؤد اور ابو داؤد کے اندر بھی روایت پائی جاتی ہے لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے وہ ان نہو یت تقی مکھی بچاتی ہے بے جنا یت تقی بے جنا ہی لذیف بچتی ہے اس پر سے جسم کی بیماری ہے تو بچتی ہے اسی وجہ سے اس پر کو کیا کرتی ہے ڈبو دیتی ہے پہلے اس سے بچنا چاہتی ہے اور محفوظ کس پر کو رکھتی ہے اس میں شفا ہے دیکھیے لغوی مختصر سی تشریف بس, بس ایک لفظ ہے اذا بار بار قرآن میں پڑھا جاتا ہے یہ لفظ ہاں اضا جا آ اضا جا آ اللہ یہ چھوٹی سی صورت ہے اس میں اذا مانے جب اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے جب وقع یہ بھی لفظ اردو میں بولا جاتا ہے بس اس میں فائل کے ساتھ ہاں واقع واقع یہ لفظ بولا جاتا ہے وقا یق مانے ہوتا ہے واقع ہونا تو یہ لفظ آپ یاد رکھیں واقع مانے واقع ہونا زباب مانے مچھلی یہ مکھی ہوتا ہے شراب کا لفظ یہاں پر ہے آپ کیا کہتے ہیں جوس کے بوٹل پر ڈبے پر بھی اور بوٹل پر بھی دیکھتے ہوں گے شراب و تقال شراب ہاں تو شراب معنی کیا ہوتا ہے اصیر جوس تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہر پینے والی چیز کو ہاں عربی میں شراب کہا جاتا ہے گرچہ یہ لفظ اردو میں ایک خمر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے شراب اردو میں بولو گے تو شراب کے معنی میں ہوگا جسے عربی میں کیا کہا جاتا ہے خمر کہا جاتا ہے چلیے ایک منٹ اور ابھی نہیں پل یگم سو غم سگم ہوتا ہے یعنی ڈبو دینا نظا معنی کیا ہوتا ہے نکال کے پھینک دینا نزائن زبانہ زیاد غرق ڈوبنا ڈوبونا نزا کے عالم میں بولتے ہیں کہ نفسنگ اردو میں نزا کی حالت میں یعنی اس حالت میں جس وقت اس کی روح نکل رہی ہے نکالی جا رہی ہے تو یہ الفاظ سب استعمال ہیں جناح ہاں, کا مطلب ہوتا ہے پر ہاں یہ لفظ بھی تقریبا کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے جناح دو, پر, دو پروں کو کہتے ہیں شفا معلوم ہے دامان بیماری اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکھی پاک ہے نا پاک نہیں اور مکھی کو اگر مار دیں گے تو کوئی خون وغیرہ بھی اس کا نہیں بہے گا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مکھی کسی مشروب میں کھانے پینے کی چیز میں پڑ جائے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی اس کو کھا پی سکتے ہیں یہ آدمی کی طبیعت ہے کہ کسی کو کسی کی طبیعت نہیں چاہتی یہ الگ بات ہے لیکن حدیث بتاتی ہے کہ وہ چیز ناپاک اور نجس نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ مکھی جب پانی میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں گرتی ہے تو پہلے اپنا بیماری والا پر ڈبوتی ہے اور شفا والا پر اس کو محفوظ رکھتی ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مکھھی کھانے پینے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو کر کے تب ہی نکالنا چاہیے حکمت کیا ہے اس میں تاکہ اس کی بیماری جو ہے وہ شفا میں بدل جائے تبدیل ہو جائے اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مکھی کی طرح سے جو بھی جانور ہے مکھی کی طرح سے جو بھی جانور ہے اگر کھانے پینے کی چیز میں پڑ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے جن کو کہتے ہیں تو کھانے پینے کی چیز وہ نجس نہیں ہوتی اس کو نکال کر کے پھینک دے اور اس کو استعمال کر لیں اگر دوسرے پتنگے بھی اگر گر رہے ہیں تو ان کو بھی ڈبا کر نکالنا چاہیے ہاں سوال ان کا ہے کہ دوسرے پتنگے پتنگوں کا کیا حکم ہے کہ کیا ان کو ڈبو کر کے ہی نکالنا ہے اس میں یہ ہے کہ دوسرے پتنگوں کے بارے میں اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے اس لیے ان کو ڈبونے کی ضرورت نہیں ہے مکھی کے بارے میں یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیونکہ اس میں حکمت ہے ایک پر میں بیماری دوسرے میں شفا تو بیماری اور شفا دونوں تبدیل ہو جاتی ہے اس طرح سے اس میں لکوڈ کا ذکر ہے صرف جی کھانے جی صرف جی مشروب ہے لکوڈ کا اس میں فہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس میں مشروب کا ذکر ہے مشروب کیا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لکوڈ چیز ہوتی ہے سالن آپ کا جس کو شوربہ بھی کہتے ہیں آپ لکوڈ ہے کہ نہیں جی سیوی اگر سیوئیں آپ کی بنی ہے اس طرح کی جو بھی چیز ہے جو بھی چیز ہے اس میں اگر مکھی پڑ جائے تو ڈبو کر کے نکالیں ڈبو دے اللہ یہ کہ آدمی محسوس کر رہا ہو دیکھیں کہ مکھھی ابھی بس اوپر ہی بیٹھی ہے پڑی ہے اس میں اور ابھی اس کا ایک پر یا دونوں پر محفوظ ہے تو ایسی صورت میں آدمی اس کو ڈبونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ابھی وہ حکمت پیش ہے یا اس وہ ضرورت پیش نہیں آئی اس لیے اس کو نکال کر کے پھینک دیں چاول <تصفح> وغیرہ چاول وغیرہ پر چاول میں تو کیا ویسے ہی اڑ جائے گی وہ اس میں تھوڑی رہ جائے گی جی <تصفح> <تصفح> وعن ابھی واک کی دل رہی تھی کہ قال قال رسول ہوں کال کال رسول وسلم یہ تیرہ نمبر کی حدیث ہے بلوغ المرام کی اور یہ حدیث ایک مشہور صحابی ابو عاقد لحسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کوت منل بہی جو حصہ جو ٹکڑا جانور سے کاٹ لیا جائے قتا کتا تعلق بھی میں نے بتایا تھا کتا تعلق بولتے ہیں نا اردو میں عام طور سے مشہور ہے یہ تو کتا کیا ہوتا ہے کاٹنا تو ماں کوت جو کاٹ لیا جائے منل بہیما جانور سے جانور سے چوپائے سے وہی حیا اس حال میں کہ جانور زندہ ہو یعنی زندہ جانور کے جسم کا ٹکڑا گوشت کاٹ لیا جائے فہو میت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ ٹکڑا جو کاٹا گیا ہے وہ مردہ ہے جب مردہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ حرام ہے اس کو کھا نہیں سکتے اگر زمانے جاہلیت میں ایسا ہم, کر لیا کرتے تھے بڑی شفاقی ہے کہ زندہ جانور کا گوشت کاٹے کوئی ہاں اونٹ وغیرہ کا ہو سکتا ہے وہ کاٹ تلوار سے مار دیا اسے کٹ گیا اس کے بعد اس کو کھا لیا استعمال کر لے جانور بے چاروں تڑپتا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان کی اس حرکت پر ہم, گویا کہ ایک طرح سے نکیر فرمائی اور کہا کہ وہ حصہ جو اس طرح سے زندہ جانور کے جسم سے الگ کیا جائے کاٹا جائے وہ مردہ ہے وہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے آپ لوگوں سے صرف ایک سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو امام ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے پانی کے بعد میں کیوں ذکر کیا ہے تو کھانے کے بعد میں ہونا چاہیے خون کا اس لیے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر وہ حصہ وہ ٹکڑا اگر پانی میں گر جائے تو پانی کو کیا کر دے گا نجیز کر دے گا ناپاک کر دے گا اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کیا کہ تاکہ ہاں وہ حصہ جو پڑا ہوا جو پانی میں اگر اس طرح کا حصہ کوئی اس طرح کا ٹکڑا گر جائے تو وہ ناپاک ہوگا اور پانی کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا اور یہ بھی معلوم یہ, یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہاں اس کا کھانا بھی کیا ہے حرام ہے جائز نہیں, جائز نہیں ہے اس میں دیکھیں اس حدیث کو سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور امام ترمیزی نے اور امام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور یہ حدیث حسن ہے بھی اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ سنن ترمیزی کے ہیں واللفظ لفظ چلیے آپ کا اگر کسی حادثے میں جانور کا حصہ کر الگ ہو جائے اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کسی حادثے میں اگر کوئی کسی جانور کا کوئی حصہ مرغی کی ٹانگ الگ ہو گئی بکرے کا جو ہے دستہ الگ ہو گیا تو اس کو کھا نہیں سکتے اس کا بھی وہی حکم ہے ہے دمبے کا بھی وہی حکم ہے دمبا جانتے ہیں آپ لوگ دمبا کا پچھلا حصہ جو ہے وہ جس کو چکی بولتے ہیں پیچھے حصہ وہ بڑھتا ہے تو اگر ہو سکتا ہے کہ اگر بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہو تو دمبے والے اس کو کاٹ دیتے ہوں اس کے اس کے لیے صحت کے لیے کاٹ دیتے ہوں لیکن وہ حصہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں راوی حدیث ابو لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی سوانح حیات اور مختصر سی تعریف یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ بہت حارث بن عوف نام ہے ان کا اور قدیم الاسلام ہے غزوہ بدر میں شریک تھے مکہ کے پڑوس میں رہائش اختیار کر لیا اور سن پینسٹھ اور اڑسٹھ میں ہجرت پائی ایک بات یہاں پر آپ لوگوں کی وضاحت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایک حدیث ابھی جلد ہی میں نے اس حدیث کو پیش کیا تھا جمعہ والے درس میں کہ حضرت ابو واقعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خرجنا معا رسول اللہ صلہ اللہ حنین کہ ہم غزوہ حنین کے, کے لیے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں وہاں پر لفظ ہے ونحدہ واحد بالکفر کہ ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے غزوہ حنین بعد میں پیش آیا غالباً یہ کس سن میں پیش آیا خیبر کے پہلے کچھ پہلے ہی آباد میں ہے بہرحال بعد میں یہ غزوہ پیش آیا ہے تو غزوہ حنین میں وہ عقدی فرماتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ہم جلد ہی کفرے سے نکلے تھے تو اس کا دو مطلب ہے ایک تو ہو سکتا ہی ہے یہ کہ انہوں نے اپنے ایمان لانے کو جلد ہی کہا کہ ہاں ابھی دو چار سال ہی گزرے ہیں ہم کو کہ ہم ابھی کفرے سے نکلے ہوئے ہیں یا یہ کہ خود کو مراد نہ لے کر کے دوسرے نئے نئے مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا ہو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی بیری کا کوئی درخت مقرر کر دیں جس طرح سے کہ کافروں کے لیے بیری کا درخت ہے تو اس بات کو سامنے رکھیں چلیے اگلا باب ہے باب آنیا اب یہاں سے ایک دوسرا باب شروع ہوتا ہے کتاب التحارا کا کتاب التحارا کا پہلا باب باب المیاں ہے ہاں پانی کا باب تو پانی سے متعلق تقریباً اس میں تیرہ ہیں حفیظ رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کر دی ہیں اور یہ منتخب احادیث تھیں جن کو یہاں پر ذکر کیا صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں سے تقریباً پانی کے بیشتر مسائل بلکہ اگر غور کیا جائے تو تقریباً سبھی مسائل چاہے وہ نہر کے پانی ہو یا اسی طرح سے کسی تالاب کا پانی ہو یا سمندر کا پانی ہو یا کنواں کا پانی ہو سارے پانیوں کا تقریباً ذکر ہو چکا ہے اب آگے چلے برتن کا باب ہے یہ برتن کے تعلق سے کہ کون سے برتن پاک ہیں کن برتنوں میں وضو کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں کن میں غسل نہیں کر سکتے ہیں نہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے اس کا بیان ہے چلی پڑ عن حذيفة بن عن حويذر باليمن رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذاب والفضض ولا تأكلوا في سحاف في سحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخره متفق عليه باب الانيا آنيا برتن کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے اوانی اس کی جمع اوانی ہوتی ہے عموماً برتن کی دکانوں پہ لکھا رہتا ہے لل اوانی کسی دکان کا نام لکھا رہتا ہے اس کے بعد لکھا رہتا ہے لل اوانی یعنی برتنوں کی دکان ہے تو اس کی جمع کیا ہے آنیا کی جمع اوانی ہے صرف اب یہاں پر جیسے باب المیاح کہا ہے یہاں پر باب العوانی نہیں کہا باب آنیا نہیں کہا لیکن جو علی فلام اس میں لگا ہوا ہے اس سے جن سے برتن کے بارے میں بیان ہوگا یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشراب ہاں ابھی شراب کا لفظ ہاں گزرا مشروب اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ پیو ہاں لا نہیں کے لیے ہے تشربو کا مطلب سب لوگوں کے لیے ہے لا تشربو نہ پیو فی آتی الف والفضہ زحب مانے کیا ہوتا ہے سونا الف بہ مانے چاندی ہاں؟ سونے اور چاندی کے برتن میں فی آیتی دہبی والفضہ سونے اور چاندی کے برتن میں نا پیو ولا کلو پھر سے اور سونے اور چاندی کے سے بنے, بنی ہوئی پلیٹوں میں نہ کھاؤ نہ پانی پیو بنے ہوئے گلاس میں یا کسی برتن میں اور نہ سونے اور چاندی کے کسی برتن میں کھاؤ نہ پیو اور نہ کھاؤ فن نہا لہم فت اس لیے کہ یہ سونے اور چاندی کے برتن ان کے لیے ہے دنیا میں یہاں ان کا نام نہیں ہے لیکن اشارے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کن کے لیے ہے ماتنی. کافروں کے لیے ہے ولیکم فی الآ اور تمہارے لیے کہاں ہے آخرت میں میدان محشر میں سونے چاندی کے برتن میں کھلایا جائے کہاں کھلایا جائے گا آخرت سے مراد جنت جنت ہے ہاں جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے اس میں جنتی کھائیں گے اللہ تبارک و تالا ہم سب لوگوں کو اسی طرح سے جنت میں اکٹھا کر دیں ہاں جس طرح سے یہاں ہم سب لوگ اکٹھا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھ رہے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے اور اسی طرح سے کھانے سے منع فرمایا ہے تاکلو تا کا لفظ ہے اکل اکلو مانے کھانا پینا ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے صحاف صحف کی جمع ہے اس کی جمع ہے صحف کی یا صحفا کی جمع ہے ہاں اس کو صحاف اس کی جمع ہے صحفا کس کو کہتے ہیں پلیٹ کو کہتے ہیں پیالے کو کہتے ہیں हा? جس میں لوگ کھاتے ہیں ہم امی... عمومی طور سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے کیونکہ دلیل موجود ہے آگے اور اس تعلق سے ایک حدیث ہے اسی طرح سے سونے اور چاندی کے برتن میں وضو کرنا یا نہانا یہ بھی کیا ہے حرام ہے ناجائز ہے اسی طرح سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ سونے اور چاندی کے برتن کن کے لیے کن کے لیے ہے دنیا میں کون لوگ استعمال کرتے ہیں آفر کافر آفر. اور مشرق اور یہ کہ اس لیے دنیا کے اندر ان کے استعمال سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ان کے استعمال سے آدمی کے اندر غرور پایا جاتا ہے تکبر پایا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے غریب مسکین فقیر لوگ یہ محسوس کریں گے اپنی اپنی وہ محسوس کریں گے کمی محسوس کریں گے یا اپنے آپ کو حقیر جانیں گے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال سے منع فرمایا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا لیکن اگر سونے اور چاندی کے علاوہ کسی دوسری دھات سے بنا ہوا کوئی برتن ہو چاہے سونے اور چاندی کے برتن سے مہنگا برتن ہو تو اس میں کھا پی سکتے ہیں استعمال جائز ہے اس لیے کہ سونے اور چاندی کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہے یہ وارد ہوئی ہے منع کیا گیا ہے راوی حدیث حضرت حزیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو نہیں آئی ہے وہ تحریمی ہے یا تنظیحی ہے نہیں کی آپ لوگوں نے دو قسم پڑھی تھی نا باتیں یاد رکھیے ہے ایک نہیں آتی ہے حرام کسی چیز کو حرام بتانے کے لیے اور ایک نہیں یعنی منع کیا جاتا ہے کہیں تو وہاں مراد کیا ہوتا ہے تنظیم کے لیے ہوتی ہے وہ, وہ نہیں ہے. یعنی بچنا بہتر ہے افضل ہے اولا ہے تو یہاں پر جو نہیں ہے وہ کس کے لیے ہے تحریم, تحریم, ملنگے تحریم ملنگے کے لیے کیوں کہ کوئی اور حدیث ان کے لیے کیونکہ کہیں کوئی اور حدیث اس کے ملنگے جواز ملنگے کے لیے ملنگے ملنگے نہیں آئی ہے اور آگے ایک اور وعید سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ نہیں ہے یہاں پر تحریم کے لیے ہے راب حدیث بڑے مشہور رابی ہے حضرت خزفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی علما یہ مشہور ہے کس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے یہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فرماتے ہیں ان کی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے ر... میں لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برائی اور وہ گناہ مجھے لاحق ہو جا اور مجھے پتہ نہ چلے اور بہت سارے منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا رکھا تھا مشہور حدیث ان کی کبھی آپ سن لیجئے کہ بہت مشہور حدیث ہے کتنے والی جو حدیث ہے بار بار سنا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھیے پڑھیے چلیے آگے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن رسول صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وعید سے متعلق یہ حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام ام سلما رضی اللہ تعالیٰ ہیں ام ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اللہ یشربو اللہ یشرب اللہ مانے جو یشربو پیتا ہے فی انا الفتی چاندی کے برتن میں چاندی کے برتن میں جو پیتا ہے ان نما الجر جرفی بتن ہی نارا جہنم وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے بھرتا ہے سخت وائد ہے ڈال برتن ہوتا ہے اس کی جمع بھی کیا کہتے ہیں اوانی آتی ہے بت بطن مانے کیا ہوتا ہے پیٹ ہوتا ہے اس کی جمع بتون آتی ہے نار مشہور چیز ہے تو یہ وائد کے لیے ہے دونوں حدیثوں کو ملائیں گے تو مطلب کیا سمجھ میں آئے گا کہ سخت واحد ہے سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جانتے چلیں کہ ان برتنوں کے استعمال ان برتنوں کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جن برتنوں میں سونے اور چاندی کے پانی چڑھائے جاتے ہیں یا ان سے کلائی کی جاتی ہے کیونکہ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے ہاں سونے کا یہ سونے کی چیز ہے سونے کا برتن ہے چاندی کا برتن ہے اس سے آدمی فخر کر سکتا ہے کہ ہم لوگ سونے چاندی کا برتن استعمال کر کرتے ہیں تو اس لیے ان برتنوں کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے بلکہ ان برتنوں کا استعمال بھی درست اور جائز نہیں ہے اسی حدیث کی روشنی میں کیونکہ چلیے اس میں حدیث کی تشریح تقریباً گزر چکی ہے یہاں پر صرف پینے کی بات ہے یہاں پر صرف پینے کی بات ہے تو کیا کھا سکتے ہیں نہیں جب پی نہیں سکتے اور صرف چاندی کا ذکر ہے جب چاندی کے برتن میں پانی نہیں پی سکتے تو سونے کے برتن میں تو وہ جائے ہے اولا نہیں کھا پی سکتے ہیں ام المومن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں ان کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے اور ان کے شوہر کا نام پہلے شوہر کا نام کیا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالان ہو ان دونوں نے حفشہ کی بھی ہجرت کی تھی اور ان کے ہجرت کا بڑا دل دوز اور ہ غمناک حادثہ ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اور بیٹے سلما کے ساتھ ہجرت کرنے لگے تو ام سلمہ کے گھر والے آئے اور کہا کہ تم تو جا رہے ہو ہجرت کرنے ہماری لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہو لاؤ ان کو چھین لیا تنہا انہوں نے ہجرت کیا اور پھر ابو سلما کے گھر والے پہنچے ہاں ام سلمہ سے ان کے بیٹے سلما کو چھین لیا کہا کہ یہ بیٹی تمہاری ہے یہ لڑکا تو ہمارا ہے اس طرح سے ایک چھوٹے سے خاندان کے تین افراد الگ الگ ہو گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی اپنے شوہر کے فراق میں بہت روتی تھیں جا کر کے اس جگہ پر جہاں سے مدینے کا راستہ ہوتا تھا وہاں پر روتی تھی پھر بعد میں بہرحال سب لوگوں کو رحم آیا اور انہوں نے ہجرت کیا کوئی ان کو لے کر کے ہجرت کر کے تنہا ہجرت کے لیے نکلی تھیں ایک صحابی مل گئے تھے جو کہ ان کو لے کر کے ہجرت کیا تھا انہوں نے تو بہرحال یہ ام المومن بعد میں ام سلمہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی ارحو کی غالب احد میں وفات ہو گئی وہ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی ان میں رضی اللہ تعالی انحاق کو کہ یہ دعا پڑھیں وہ دعا کسی کو یاد ہے ہاں کون سا جواب دے رہے ہیں اللہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نام دیا جائے گا اللہ آجرنی کی مصیبتی وقلفلی خیرم میں نہا ام سلما رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھایا میں پڑھ تو رہی تھی لیکن سوچ بھی رہی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ملے گا لیکن جب عدت ان کی پوری ہو گئی چار مہینے دس دن ختم ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تب انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی اچھی اور عمدہ ہے اس لیے ہمیں بھی اگر کوئی مصیبت پیش آئے اور زندگی میں تو آدمی کے پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی رہتی ہیں بہت ساری پریشانیاں تو اس میں جو ہے آدمی اس دعا کو پڑھتا رہے جس سے اس کی پریشانی دور ہوگی اس سے بہتر آدمی کو مل جائے گا اس میں ایک تسلی بھی ہوتی ہے جیسے دعا ہے نا انہ ہے اِن اللہ راجول پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی پڑھیں گے ان اس دعا کا اثر ظاہر ہوگا چلیے قال قال اخرج مسلم ارباغ ایک چیز اور پچھلی حدیث سے آپ ایک شریعت کا اصول یاد رکھیں پچھلی حدیث جو سونے اور چاندی والی حدیث ہے کہ جو چیز یا جن برتنوں میں کھانا اور پینا منع تھا شریعت نے اس سے کیا کیا منع کیا اس کے علاوہ جتنے بھی برتن جتنی بھی دھاتے ہیں جن ہاں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور کھا پی سکتے ہیں ان میں استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے کبھی آپ کے آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جیسے جانوروں کا ذکر ہے کہ اتنے سارے جانور دنیا میں ہیں ہر ہر جانور کے بارے میں تو حدیث نہیں ذکر کی گئی یا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کچھ اصول بتا دیا گیا سریعت کا کہ جس سے آپ پرکھ لیں کہ ہاں اس طریقے کا کوئی جانور ہوگا ہاں تو ان اس کا استعمال کرنا اور کھانا جائز نہیں ہوگا باقی کا کھانا پینا جائز ہوگا اس طرح سے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کے لیے دلیل آ گئی کہ یہ چیز حرام ہے اس کے علاوہ جن کے لیے دلیل نہیں آئی, آئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہلاک ہے ان کا استعمال جائز ہے ان کے سلسلے میں آدمی کو بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے چلیے یہ حدیث اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ جن برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں تھا ان کو بیان کر دیا گیا باقی برتن استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر اس زمانے میں دھات کی بنی ہوئی یا بنے ہوئے برتنوں کے علاوہ چمڑے وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے تھے ہو سکتا ہے کہ آج بھی کہیں استعمال کیے جاتے ہوں چمڑے کے کیا کہتے ہیں مگ ہو یا اسی طرح سے لوٹا ہو یا اسی طرح سے آ چمڑے کا مشکیزہ کوئی ہو کوئی گھڑا ہو کوئی ڈول ہو تو اب یہاں پر اس کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایزاد بغل احابو فقت پہ ایزاد بیغل احابو فقط پہر کہ جب رنگ دیا جائے دو کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں دباغت دینا چمڑے کو خاص انداز سے نمک وغیرہ لگا کر کے کچھ دوا لگا کر کے کچھ چیزیں کیمیکل وغیرہ لگا کر کے اس کو کیا کہتے ہیں قابل استعمال بنا لیا جاتا ہے اس کی بدبو اور اس کے اندر جو جراثیم اس طرح کے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو سکھایا جاتا ہے اور پھر اس کے پاس ساری چیزیں پالش وغیرہ کر کے اس کو قابل استعمال بنا لیا جاتا ہے تو اگر کوئی چمڑا ایسا کر لیا جائے بنا لیا جائے پالش وغیرہ لگا دی جائے اس کو رنگ لیا جائے اور اس کی جو کیا کہتے ہیں بدبو وغیرہ ہے اگر ختم کر لی جائے تو وہ چمڑا کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر ذبح کر دیا جائے حلال طریقے سے شریک طریقے سے اور چمڑا اتار لیا جائے تو کیا وہ چمڑا ناپاک ہوتا ہے اس چمڑے کی بات نہیں ہو رہی وہ چمڑا پاک ہوتا ہے پاک حلال جانوروں کا جو ذبح کرنے کے بعد جو چمڑا اتارا جاتا ہے وہ پاک ہے اس چمڑے کے بارے میں نہیں بات ہو رہی یہاں پر آگے بھی کیا کہتے ہیں بات آئے گی حدیث دو تین حدیث ہیں اس سلسلے میں تو یہاں پر اس چمڑے کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی حلال جانور کوئی حلال جانور مر جائے اپنی طبی موت مر جائے تو کیا اس کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اسی کا اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مردہ جانور کا چمڑا نکال لیا جائے اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز مر جاتی ہے تو سوائے تین چیزوں کے ساری مردہ چیزیں وہ نجی سوتی آپاک ہوتی ہیں تین چیزیں کون कौन ہیں جو اه, کیا کہتے ہیں اه, مرنے کے بعد بھی وہ پاک رہتی ہیں درس میں نہیں تھے لگتا ہے है بتائیے کوئی بھی بتایا چلے جی مچھلی اور ٹڈی اور نہیں وہ تو حلال ہوگی تفریح وہ چیز جائز ہوگی مچھلی تل اور تیسری چیز نہیں نہیں تل نہیں مچھلی ٹڈی اور وہ اس میں جن میں خون نہیں بہتا ہے وہ تو سب ویسے ہی جو ہے بڑی چیزوں کے بارے میں جس میں خون بہتا ہوا ہوتا ہوں نل منل آئن جس مومن نجیس نہیں ہوتا ہے مومن موت کے بعد بھی وفات کے بعد بھی پاک رہتا ہے ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں فوت ہو جائیں گی مر جائیں گی مر جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ مومن کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہے کہ انسان کا جسم ہاں ظاہری طور پر انسان کا جسم جو ہے کرامت کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتا اور مومن فہرست ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے کہ وہ جانور جو مر جائیں بکری ہے کوئی گائے ہے کوئی اونٹ ہے مر گیا تو اب جو ہے چمڑا ہے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اگر نکال لیا جائے تو مر جانے کی وجہ سے وہ چمڑا بھی کیا ہوگا ناپاک ہوگا نجس ہوگا لیکن اگر اس کو پاک کر لیا جائے کیسے اس میں پالش وغیرہ کر کے دباوت دے کر کے نمک اور کیا کیا سب جس طرح سے بنایا جاتا ہے کمپنیاں یا جو لوگ بناتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پاک ہو جاتا ہے تو گویا کہ اگر وہ چمڑا ہے اس چمڑے کا کوئی برتن بنا لیا گیا ڈول بنا لیا گیا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ, اسی کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کا چمڑا بھی کا چمڑا بھی دباغت دے کر کے پاک کیا جا سکتا ہے جو نجس الائن نہیں ہے جیسے کتا ہے خنزیر ہے ہاں کتا اور کنجیر وغیرہ ہے یہ جانور ایسے ہیں جو نجس الن ہے نجس العین کے مطلب سمجھتے ہیں کہ پورے کے پورے کیا ہے یہ نجس ہیں ان کے علاوہ اگر کیا کہتے ہیں کسی جانور کا چمڑا اتار کر کے اگر جو ہے استعمال کیا جائے تو وہ کیا ہے درست ہے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں چیتے کا شیر کا چیتے کا چمڑا جو ہے اتار کر کے لوگ اس کو بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا جیکٹ بنا لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو بہرحال اس صدی سے اور دوسرے دوسری جگہ پر اور باتیں آئیں گی اما احابل ان وائند صحیح مسلم کی روایت ہے اخرجہ مسلم وعند اربا اور چاروں کے یہاں چاروں کے یہاں مطلب سونن اربا کہی سونن اربع تو ان کے یہاں کیا ہے احابن اذا احابل فقط طہر کہ جو چمڑا بھی دباغت دے دیا جائے گا وہ پاک ہو جائے گا لیکن یاد رہے ذہن میں کہ وہ نجی سے آئل نہ ہو جیسے کتا ہے اور इस فنزیر से ہے تو اس عزیز سے کیا پتا چلا کہ مردار جانور کا چمڑا اگر ہاں دباغت دے کر کے تیار کر لیا جائے تو اس میں ہاں کھانا کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں وضو کر سکتے ہیں اس کر سکتے ہیں ڈول بنا کر کے پانی نکال سکتے ہیں مشکیزہ بنا سکتے ہیں جی ایک بات اور اسی سے معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے بارے میں ذکر کیا چمڑے کے اوپر کیا ہوتا ہے بال ہوتا ہے تو وہ بال بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاں بال سے جیسے وہ جانور جن کے بال چمڑے میں اون ہوتا ہے جس سے بہت ساری گرم چیزیں سویٹر وغیرہ جیکٹ بنائی جاتی ہے کوٹ بنائی جاتی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے سینگ بھی استعمال کر سکتے ہیں سینگ کی بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں بس کیجیے ہو گیا نا کافی کیونکہ دو حدیثیں اسی تعلق سے چمڑے کے تعلق سے دو حدیثیں پھر ان کی شرح کرتے وقت ٹائم لگ جائے گا بس حدیث کی جو مصطلحات ہیں وہ ذرا سا کھولی آپ لوگ صفحہ نمبر پچیس پر مکتو تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے نا جی نسبت کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں بیان کی گئی تھیں کہ حدیث خود سی حدیث مرفوع اور حدیث موقوف اور حدیث مقتوع مرفوع حدیث کس حدیث کو کہتے ہیں آپ لوگ یہ اصطلاحات یاد کیجئے ضرور مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے ہاں جو جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے حدیث کچھ کس, کس کو کہتے ہیں <سلام> جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے جی وہ حدیث جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرے اللہ تعالی سے روایت کرے ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ روی ہے ان ربیل ان کا لفظ ہو یا کالا قال اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے علاوہ آج دیکھیں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسم ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے کہ کتنے راویوں نے اس کو روایت کیا اس اعتبار سے تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے آپ دیکھیں سفا نمبر چوبیس میں دیکھیں کہ دو قسمیں ہیں متواتر اور خبر واحد متواتر اور خبر واحد اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ متواتر وہ حدیث ہے جس میں تواتر کی چار شرطیں پائی جائیں وہ تواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر چار شرطیں پائی جائیں کتنی شرطیں چار شرطیں نمبر ایک اسے راویوں کی بڑی تعداد روایت کریں اسے راویوں کی بڑی تعداد روایت کریں اور نمبر دو انسانی عقل و عادت ان کے جھوٹا ہونے کو محال سمجھے یعنی بڑی تعداد روایت کرے اور پھر ساتھ ہی ساتھ کوئی یعنی عقل میں بات نہ آ سکے کہ ہاں اتنے لوگوں نے جھوٹ ہی بات گڑھی ہوگی اتنے لوگوں نے یہ بات گڑھ لی ہوگی اس طرح عقل جو ہے اس کو محال سمجھے کیسا نہیں ہو سکے نمبر چار یہ کثرت عہدے نبوت سے لے کر کے یعنی یہ جو نمبر تین یہ کثرت یہ تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے سے لے کر کے یعنی صحابہ بھی اس حدیث کو روایت کرنے میں ایک بڑی تعداد ہو صحابہ کی اور صحابہ سے لے کر کے جو حدیث جو محدث اس حدیث کو روایت کر رہا ہے اس کے زمانے تک ہر صنعت کے اندر ایک بڑی تعداد پائی جائے اور اس طرح کی متوطر حدیثیں بہت کم ہیں متواتر حدیثیں ان شرطوں کے ساتھ بہت کم ہیں نمبر چار حدیث کا تعلق انسانی مشاہدے یا سماعت سے ہو یعنی ہاں حدیث کا تعلق کسی آنکھ سے نظر آنے والی چیز آنکھ سے نظر آنے والی چیز سے متعلق ہو حدیث کا تعلق آگ سے نظر آنے والی چیز سے ہو یا اسی طرح سے, ہاں سننے سے متعلق وہ حدیث ہو کوئی کیا کہتے ہیں یعنی مشاہدے سے تعلق ہو آدمی دیکھ, دیکھ کر کے کوئی بات بیان کر رہا ہے اور اسی طرح سے یا سن کر کے کوئی بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا صحابہ نے ایسا دیکھا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ایسا دیکھا اس طرح سے ہو تو یہ چار شرطیں پائی جائیں کون کون سی شرطیں ایک بڑی تعداد نے اس کو روایت کیا ہو نمبر دو کہ اتنی بڑی تعداد کے روایت کرنے کی وجہ سے عقل جو ہے ان کے جھوٹ گڑھ لینے کو محال سمجھتی ہو تیسری بات یہ ہے کہ ہر ہر طبقے میں یہ تعداد پائی جائے چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق انسانی مشاہدے یا سباس سے ہو یعنی دیکھی آنکھ سے ہو یا اسی طرح سے کان سے ہو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے متواتر, متواتر, متواتر, متواتر کہا جاتا ہے ایک لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ یہ تعداد سلد کے ہر ہر طبقے میں ہو تبکہ کس کو کہتے ہیں تبکہ کہتے ہیں اس کو کہ ایک استاد سے یا زیادہ اساتذہ سے ہاں حدیث کا سما جن لوگوں نے کیا ہو وہ ایک طبقہ کہلاتا ہے مثال کے طور پر آپ لوگ ہم سے یہ درس سن رہے ہیں تو آپ لوگ ایک طبقے کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنے استاد سے یہی وہ لوگ المرام جب پڑھی تو ہمارے جو ساتھی تھے کلاس فیلو تھے وہ ایک طبقہ ہے ایک طبقہ کہلائیں گے ہمارے استاد نے اپنے استاد سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو حدیث سنی وہ ایک طبقہ ہے تو سند کے ہاں ایک زمانے کے ایک زمانے کے اس ایک زمانے یا ایک استاد سے جن لوگوں نے اس حدیث کو یا کئی اساتذہ سے اس حدیث کو جن لوگوں نے سنا ہے اس کو کہیں گے ایک طبقہ چلیے تو یہ ہو گئی کس کی تعریف متواتر, متواتر, متواتر کی تعریف ہو گئی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کسی حدیث میں نہ پائی جائے تو وہ حدیث کیا ہوگی خبر واحد کیا, کیا سمجھی جائے گی خبر واحد یہاں پر لفظ واحد سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نے روایت کیا ہو یہ محدثین کی اصطلاح اس کو یاد رکھے گا محدثین کی اصطلاح ہے متواتر کے مقابلے میں جو حدیث آئے گی اس کو کیا کہیں گے خبر واحد پھر خبر واحد کی چار قسمیں آگے ہیں خبر واحد کی آگے چار قسمیں ہیں تو تعداد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہوئی دو متواتر اور خبر واحد متواتر کس کو کہتے ہیں جس میں چار شرطیں پائی جائیں اور خبر واحد کس حدیث کو کہتے ہیں جن میں متواتر کی شرطیں یا جس حدیث میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جائے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں خبر, خبر واحد خبر واحد سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نے روایت کی ہو اس حدیث کو کیونکہ خبر واحد کی پھر آگے چار قسمیں ہیں مشہور مستفیض عزیز غریب ان شاء اللہ اخبار اس کو بعد میں پڑھیں گے آپ لوگ جو اطلاعات بیان کی جا رہی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے ان شاء اللہ کچھ فائدہ ہوگا اس سے وصل على خیر خلقی محمد علی وسعد ہی عدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ